یا اوہ الدین آمنو اے ایمان بانو قاتل یلون کم من القان جو کافر تمہارے قریب ہیں تم ان سے جہاد کرو تاکہ ان کی قوتیں کمزور ہو جائیں اور وہ تم پر حملہ نہ کر سکے جدو فی کم گل اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں یعنی تمہاری قوت فوجی ایسی ہونی چاہیے کہ کافر پر روپ تاری رہے اور وہ کبھی حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرے اور خوب جان لو ان اللہ مع بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے رب العالمین نور قرآن سے ہمیں منور بھی فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے عشا فرمایا سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے فمین ہوں میں سے بعض منافق کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ اس سورت نے اس کے ایمان کو بڑھایا یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سورت یایت یہ کیوں نازل ہوئی اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا فمل لدین آمن فضادت بہرحال ایمان والوں کے ایمان کو اس سورت نے مزید بڑھا دیا وہ یستب شیوم اور وہ اس پر سکون و چین پاتے ہیں کہ قرآن سن کر انہیں فرحت چین سکون نصیب ہوتا ہے وہ امل لدین فی قلوب ہی اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے فضا دت ہم رج سن بس یہ سورت کا نزول ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتا ہے یعنی پہلے کئی آیتوں کا وہ انکار کر چکے ہیں اب مزید نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں کا انکار کر کے مزید اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں جب کوئی برتن جس میں گندگی ہو اور اس میں صاف ستھرا پانی ڈالا جائے تو برتن کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جب تک گندگی کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک پانی اسے فائدہ نہیں دیتا تو جب تک یہ اپنے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم بغض کے مرض کو بگز رسالت کے مرض کو نفاق کے مرض کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک انہیں نور قرآن نصیب نہیں ہوگا وما تو وہم کافرون اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر کی حالت ہوگی یعنی کافر ہونے کی حالت میں انہیں موت آئے گی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرتن کیا وہ منافقین دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ مرتین یا دو مرتبہ وہ امتحان اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں ان پر آتی ہیں سوم یو بونا پھر وہ توبہ نہیں کرتے اولا ہم یز اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں کہ تو منافقوں کا انداز ہے مومن پر راحت ہو کہ پریشانی ہو ہر حال میں مومن اللہ کو یاد کرتا ہے اور سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے ہاں مومن کی یہ شان ضرور ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالی سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ ما ان ضلعت سورت اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے نہور با دلہ آباد ان منافقوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے منافقین جب محفل میں ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مسجد نبی شریف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ ہوتا تو وہی کے نزول ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیات پیدا ہوتے ہیں جس سے سامنے دیکھنے والا یہ جان جاتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے تو منافقین یہ خیال کرتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے عیبوں کو اللہ نے بیان کیا ہو, ہو سکتا ہے ہمارے مکر و فریب کو بیان کیا گیا ہو تو جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے مکرو فریب کیا وہ اس مجلس میں موجود ہیں تو جب حضور آیت پڑھیں گے تو یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی اور جب لوگ نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھیں گے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہوتا اور آپ پر وہ کیفیات طاری ہوتی تو اس وقت منافقین باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ نکل کر جائیں تو اس صورت میں بھی ان پر چھاپ لگ جاتی ہے کہ یہ منافق ہے تو اس لیے وہ یہ کرتے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے آنکھوں کے اشارے سے وہ یہ سمجھاتے ایک دوسرے کو کہ اب نکل چلو پھر اگر لوگ دیکھ رہے ہوتے تو نہ نکلتے اور اگر لوگوں کی توجہ نہ ہوتی تو یہ آہستہ آہستہ سارے منافقین مجلس سے محفل سے کھسک جاتے و ایداں ماں ان اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے نازغ بہادوم الہ آباد بعض منافقین بعض کی طرف ایک دوسرے کی طرف وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور آخو آنکھوں, آنکھوں میں وہ کہتے ہیں ہلیہ کم من دین کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی آنکھوں کے اشارے اس طرح کے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نکل جاؤ تم من سو پھر وہ نکل جاتے ہیں صرف اللہ علو اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے دور کر دیا حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم سے جو ان کے دلوں میں بغض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بےدبی کرتے ہیں کہ حضور پر ایمان لائے ہیں زبان سے دل سے ایمان نہیں لائے اس وجہ سے ان کے دلوں کو ہدایت سے دور کر دیا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اس وجہ سے کہ یہ قوم نا سمجھ قوم ہے یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی اگر سمجھ رکھتی ہوتی تو حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھتی حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے قرآن مجید فقان حمید نے آگے بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ ضرور بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تم تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہے یعنی وہ تمہاری تکلیف دیکھ نہیں سکتے اس قدر کریم ہیں اس قدر روف ہیں اس قدر رحیم ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنا میں فرض قرار دے دیتا آپ کو مسواک شریف سے بڑی محبت تھی اور پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تمہیں عشاء کی نماز تہائی رات تک تاخیر کرنا ضروری قرار دے دیتا افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد ادا کی جائے لیکن ہمارے یہاں پر وقت شروع ہونے کے پندرہ بیس منٹ کے اندر یا پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر نماز عشاء ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکامات ہم پر لازم نہ کیے ہماری تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ہری علیکم تمہیں بہت ہی زیادہ چاہنے والے بالمؤمنین مومین الرحیم اور پر رعف رحیم بہت زیادہ مہربان شفقتیں فرمانے والے وہ پیارے نبی اور رسول کے مقام و مرتبے کو منافقوں نے نہ سمجھا وہ تو وہ اعلیٰ مقام ان کا ہے کہ وہ رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں عزیز بھی ہیں امت پر مہربان ہیں اور ضمن ہمیں سوچنا چاہیے کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا لیکن افسوس کہ ہم حضور کے طریقوں حضور کے فرمان اور حضور کی سیرت اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر حضور کے دشمنوں کی طریقوں ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں ہندو یہود و نصارہ یہ حضور کے دشمن ہیں ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہندو آنا ہے ہمارا لباس انگریزوں یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر ہے بلکہ اب تو نعوذ باللہ من مزالے وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقلے سلیم متا فرمائے فعین طلو پھر اگر وہ منہ پھر لیں منافقین راہِ راست پر نہیں آتے فقل پس محبوب آپ فرمائیے اللہ, اللہ مجھے کافی ہے اور جس کا عقیدہ ہو اللہ مجھے کافی ہے یا کافی انتل کافی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے آپ بتائیے کیا وہ کسی دشمن کی شرارتوں پر کسی قسم کی وہ فکر اپنے سر پر سوار کیا کرتا ہے جب اس کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ دشمنوں سے خوف کیوں کرے جب اس کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا کیوں لے جس کے لیے اللہ کافی ہے وہ ناجائز ذرائع کیوں اختیار کرے جس کے لیے اللہ کافی ہے وہ انتقام کی باتوں کو کیوں سوچے اللہ کافی ہے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم انبیاء اور اولیاء کی عظمت کا انکار کر دیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو اولیاء کو اور انبیاء کو جو طاقتیں جو قدرت جو مقام جو مرتبہ دیا وہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے حضور کے مقام و مرتبے کا ذکر ہے پھر فرمایا گیا فقل حس بھی اللہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے جو اللہ کافی ہے اس کے یہ مانا لے کہ مجھے حضور کی ضرورت ہی نہیں مجھے اللہ کافی ہے تو وہ معنی قرآن پاک میں تحریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے اگر اس آیت کو بنیاد بنا کر تو وہ اس آیت کو سمجھا نہیں ہے لا الہ الا ہو اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی حقیقی معبود ہے اسی کی عبادت کی جائے علے گی توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو وہ گنا نہیں کرتا وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ ہوا رب الْعَاشِ اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اللہ تبارک و تعالی سور توبہ کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے